اور اعتراضات کا سلسلہ رکنے والا نہیں کیونکہ کہ قدوس نے جہاد کو فرض قرار دیتے ہوئے فرما دیا تھا کہ جہاد یعنی قتال انسانی طبیعت کو ناگوار ہے علیکم القتال وهو کرہ لکم اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے